بسم اللہ الرحمٰم اسلاد علی علیہ یا رسول اللہ وََََََََََََ یا حبیب اللہ الحمد اللہ فقیر کا مطالعہ کا سلسلہ فقیر مدینہ کا جاری ہے اور فقیر کی جو مطالعے کے لیے جو کتاب منتخب ہوئی ہے اور کافی وقت سے مطالعہ اس کا جاری ہے بخاری شریف کی جو شرح ہے نظہۃ القاری علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح لکھی نظہۃ القاری کے نام سے اس کے مقدمے کا مطالعہ چل رہا ہے اور عہد رسالت میں کتابت حدیث اس کے بارے میں ہم مطالعہ کر رہے ہیں یعنی یہ ٹاپک چل رہا ہے ابھی اور مقدمہ جو ہے پہلی جلد نصرت القاری کی جو شرح بخاری ہے اس کی پہلی جلد میں سے مقدمے کے اندر عہد رسالت میں کتابت احادیث یہ جاری ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن آز رضی اللہ تعالی عنہ نے سینکڑوں احادیث لکھیں ان کے مجموعی کا نام صادقہ تھا بخاری اسابہ طبقات ابن سعد احادیث کا ایک مجموعہ حضرت انس نے لکھا تھا بخاری تدریب الراوی قطع روایت کرتے ہیں حضرت انس حدیث لکھوایا کرتے تھے جب لوگوں کی کثرت ہو گئی وہ کتابوں کا صحیفہ لے کر آئے اور لوگوں کے سامنے رکھ کر فرمایا یہ وہ احادیث ہیں جنہیں میں نے رسول اللہ سے سن کر لکھی ہیں اور آپ کو پڑھ کر سنا بھی دی ہیں تفصیر العلم صفحہ نمبر پچانوے اور چھیانوے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی احادیث لکھوائی تھیں یہ ذخیرہ ان کے صاحبزادے کے پاس تھا جامع بیان العلم حضرت صاحب بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کتاب میں احادیث کو جمع فرمایا تھا فرمایا تھا جس کا نام ہی کتاب صاحب بن عبادہ تھا یہ کئی پشتوں تک ان کے خاندان میں رہا مسند امام احمد صاحب بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک مجموعہ مرتب فرمایا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دفتر کے دفتر حادث لکھی یا لکھوائی تھی فتح الباری حمام ابن ممبا کا صحیفہ جو حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ کے انہیں دفتروں سے نقل ہوا تھا اب چھپ بھی گیا ہے جس کی اکثر احادیث بخاری مسلم مسند امام احمد بے بے ہی بلفظ موجود ہیں ثمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی ایک مجموعہ تیار کیا تھا تہذیب اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما نے فرمایا ہے دارمی صفحہ نمبر 68 اس وقت کے ہم لوگ حضور کے ارد گرد بیٹھے لکھ رہے تھے اسے ظاہر ہوا کہ عام طور پر کچھ صحابہ حضور علیہ السلاۃ السلام کے ارشاد لکھا کرتے تھے ابن عباس اور ابن عمر کے صحائف کا ذکر ملتا ہے الاخلاق الراوی و آداب السامع صفحہ نمبر سو پر ہے کہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں یہ روایت ہے کہ وہ جب بازار جاتے تو اپنی کتابوں پر ایک نظر ڈال لیا کرتے تھے راوی نے بتاکید یہ بات کہی ہے کہ یہ کتابیں حدیث کی تھیں حضرت ابن عباس کے چند صحیفے تھے طائف کے کچھ لوگ حضرت ابن عباس کی خدمت میں ان کے چند صحیفے لے کر حاضر ہوئے تاکہ وہ ان لوگوں کو ان میں تحریر کا کردہ احادیث سنا دیں اس وقت حضرت ابن عباس کی بینائی کمزور ہو چکی تھی وہ پڑھ نہ سکے فرمایا تم لوگ مجھے پڑھ کر سناؤ تمہارا سنانا اور میرا پڑھنا برابر ہے تحاوی جلد دو صفحہ نمبر تین سو چوراسی In 384 ہنڈریڈ ایٹی فور جلدو صفحہ نمبر 238 سو ظاہر یہ ہے کہ یہ وہ صحیفے تھے جو انہوں نے عہد نبوی میں لکھا تھا اور اگر مان لیا جائے کہ وصال اقدس کے بعد لکھے ہوئے ہیں تو اس کی تو یہ اس کی دلیل ہوگا کہ احد صحابہ میں احادیث لکھی گئیں اور منکرین تو مطلق عہد صحابہ میں بھی کتابت حدیث کے منکر ہیں نحن و نقتب سے اشارہ ملتا ہے کہ اس خدمت کو ایک جماعت انجام دیتی تھی اور اس کی تائید دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے خدمت اقدس میں کچھ صحابہ حاضر تھے میں بھی تھا سب سے کم عمر تھا حضور علیہ السلاۃ السلام نے فرمایا جو مجھ پر قصدن جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے پھر جب لوگ باہر آئے تو میں نے ان سے کہا حضور نے جو فرمایا وہ آپ لوگوں نے سنا اس کے باوجود اتنی کثرت سے آپ لوگ کیسے حدیثیں بیان کرتے ہیں وہ لوگ ہنسے اور کہا اے بھتیجے جو کچھ میں نے حضور سے سنا ہے وہ سب ہمارے پاس لکھا ہوا ہے مجموع زوائد صفحہ نمبر پندرہ ہزار ایک سو دو اور جلد نمبر ایک اس کے علاوہ جستا جستا بہت سے احکام و مسائل کے بارے میں یہ ثبوت موجود ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائے سن آٹھ ہجری میں جب سن آٹھ ہے غالبا جب مکہ فتح ہوا تو حضور علیہ صلاحۃ السلام نے انسانی حقوق اور مکے کی حرمت کے مسائل بیان فرمائے اس پر ایک یمن کے باشندے نے خواہش ظاہر کی کہ یہ احکام لکھوا کر عنایت فرمایا آپ نے فرمایا یہ احکام ابو شاہ کے لیے لکھ دو بخاری ابود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت یعنی خون بہا کے مسائل لکھوا کر بھجوائے مسلم شریف صفحہ نمبر چار سو پچانوے حضور علیہ سلاۃ السلام نے قبیلہ جوہنیا کے پاس مردہ جانوروں کے احکام لکھوا کر بھیجوائے مشکات ابو داود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے متعلق مسائل کو ایک جگہ لکھوایا تھا جس کا نام کتاب و صدقہ تھا مگر اعمال و حکام امال و حکام تک اسے روانہ نہ فرما سکے اور وصال ہو گیا حضرت ابو صدیق نے اپنے عہد میں اسی کے مطابق زکوٰے وصول کرنے کا حکم جاری کیا اور اسی کے مطابق وصول ہوتی تھی ابو داود اسی کتاب الصدا کا مضمون وہ ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس کو دیا تھا جس وقت انہیں بحرین کا عامل بنا کر بھیجا تھا اس میں اونٹوں بکریاں اور سونے چاندی کی زکوٰۃ کے نصاب کی تفصیل تھی بخاری شریف جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو چورانوے یعنی 194 حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حیات مبارکہ کے اخیر ایام میں کثیر احادیث کا ایک صحیفہ لکھوا کر عمرو بن خرم رضی اللہ تعالی عنہ کے بدست یمن بھجوایا تھا معطا امام مالک صفحہ نمبر 231 میں ہے یعنی 231 میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے پاس ایک مکتوب عمرو بن خرم کے حاج بھیجوات بھیجا تھا جس میں فرائض سنن اور دیات لکھے تھے زکوٰۃ کے احکام پر مشتمل ایک صحیفہ ابو بکر بن حزم یا حضرت ابو بکر بن خرم والی بحرین کو لکھوایا تھا یہ صحیفہ دیگر عمرہ کو بھی بھیجا گیا تھا یہ مکتوب حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی عرم سے لے لیا تھا دار مسند امام احمد زکوۃ اصول کرنے والے عاملین کے پاس کتاب و صدقہ کے علاوہ اور بھی تحریریں تھیں بنی عمر بن خرم کو یمن کا حاکم بنانے بناتے وقت فرائض صدقات دیا طلاق عطاق عطاق نماز مصحف شریف چھونے سے متعلق احکام پر مشتمل ایک تحریر لکھائی تھی مسند امام احمد مستدرک اور قنز العمال میں یہ حوالے ہیں مختلف فرامین و احکام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کو بھیجے معاہدات کی تحریریں مثلاََ سلیبیہ وغیرہ ابن ماجا طبقات ابن سعد وہ والنامے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین و عمرہ کے پاس بھیجے عبداللہ بن حکم صحابی کے پاس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک تحریر تھی جس میں مردہ جانوروں کے احکام مذکور تھے معجم صغیر تبرانی نماز روزہ سود شراب وغیرہ کے مسائل وائل بن حجر حجر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائے تھے اُشین نامی مقتول کی بیوی کو اپنے مقتول شوہر کی دیت دلانے کا فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا یہ فرمان دحاک بن سفیان صحابی کے پاس تھا ابو دار الطنی ترکاریوں سبزیوں پر زکوۃ نہیں یہ حکم نامہ لکھوا کر حضرت معاذ بن جبل کے پاس یمن بھجوایا تھا دارالکنی رافی بن خدیج صحابی کے پاس ایک مکتوب گرامی تھا جس میں یہ مندرج تھا کہ مدینہ بھی مثل مکہ حرم ہے مسند امام احمد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ احکام لکھوا کر دیے تھے جو ان کے پاس تھا بخاری جلد ایک صفحہ نمبر اکیس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تم نے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ لکھ کر بھیج دو چنانچہ انہوں نے کچھ احادیث لکھوا کر بھیجی بخاری جلدی صفحہ نمبر ایک ہزار تراسی یعنی ون، ون ایک شبہ ہے کا ازالہ کچھ لوگوں کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی اس حدیث سے شبہ اتائی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے علاوہ مسلم شریف جلد ثانی صفحہ نمبر چار سو چودہ قرآن کے علاوہ میری کوئی حدیث نہ لکھو اگر لکھا ہو تو اسے مٹا دو اولن علماء کو اس حدیث کی صحت میں کلام ہے امام بخاری وغیرہ نے فرمایا یہ در حقیقت حضرت ابو سعید پر موقوف ہے یعنی ارشاد رسول نہیں انہی کا کول ہے ثانین بر تقدیر صحت علامہ ابن حجر وغیرہ نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں پہلا یہ کہ یہ مومانیات نصول قرآن کے وقت کے ساتھ خاص ہے یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا یا ہو رہا ہو یا جب قرآن میں یا جب میں قرآن لکھوا رہا ہوں تو اس وقت صرف قرآن ہی لکھو دوسرا حدیث و قرآن کو ایک ہی چیز پر مت لکھو ان دونوں صورتوں میں قرآن کا حدیث کے ساتھ اختلاط کا اندیشہ قوی تھا ممانعہ کا حکم مقدم ہے یعنی بالکل ابتدائی دور میں تھا بعد میں جب قرآن کے ساتھ حادیث کے التباس کا خطرہ نہ رہا حدیث لکھنے کی اجازت دے دی اس کے بارے میں یہ اندیشہ تھا چوتھا جو جواب اس کے بارے میں یہ اندیشہ تھا کہ اگر یہ لکھ لیں گے تو زبانی یاد نہ رکھیں گے صرف کتاب کے بھروسے پر رہ جائیں گے انہیں احادیث لکھنے سے منع فرمایا اور جن کے بارے میں یہ اندیشہ نہ تھا بلکہ اطمینان تھا کہ وہ لکھیں گے تو بھی زبانی یاد رکھیں گے انہیں لکھنے کی اجازت دے دی فتح الباری جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو ایٹی اب احدے صحابہ میں کتاب حدیث کے بارے میں پڑھتے ہیں یہ صحیح ہے کہ کچھ صحابہ اور کچھ تابعین احادیث لکھنے کو ناپسند کرتے تھے کہ جیسے ہم نے زبانی سن کر یاد کیا ہے اسی طرح دوسرے لوگ بھی صرف زبانی یاد رکھیں مگر یہ بات عام صحابہ میں نہ تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ علم لکھ کر مقید کر لو دارمی صفحہ نمبر 68 ایٹ مستدرک جلد ایک صفحہ نمبر 106 106 انہیں دونوں کتابوں میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی ارشاد بنکور ہے اور دارمی میں حضرت ابن عمر کا بھی چنانچہ ان ارشادات پر عمل ہوا مسلم شریف جلد ایک صفحہ نمبر 46 میں ہے کہ خود حضرت انس نے محمود بن ربیع سے حضرت اتبان کی ایک طویل حدیث سنی تو اپنے صاحبزادے کو حکم دیا اسے لکھ لو صاحبزادے نے لکھا تحاویذ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 384 یعنی 384 बेबी مذکور ہے کہ حضرت انس نے اپنے لڑکے سے حدیث لکھوائی حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی احادیث لکھوا کر یا خود لکھ کر محفوظ کر دیا تھا حسن بن عمرو کہتے ہیں کہ حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور احادیث کی متعدد کتابیں دکھائی اور کہا دیکھو یہ سب میرے یہاں لکھی ہوئی ہیں فتح الباری جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو بشر بنک حضرت ابو حریرا کی کتابیں آریتن لے کر نقل کرتے نقل کے بعد ان کو سناتے سنانے کے بعد پوچھتے میں نے آپ کو جو سنایا ہے وہ سب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہاں تحاوی جلدو صفحہ نمبر تین سو پچاسی ابان مشہور تابعی حضرت انسردی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں ساگو ان کی تختیوں پر حادثے لکھا کرتے تھے دارمی صفحہ نمبر 68 بن محمد بن عقیل کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت جابر کی خدمت میں بیٹھ کر احادیث نبوی پوچھ کر لکھ لیتے تھے حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ میں ابن عمر سے جو احادیث سنتا ان کو لکھ لیتا دارمی یہی حضرت سعید بن جبیر اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیثیں لکھا کرتے تھے کاغذ بھر جاتا تو کسی اور چیز پر لکھتے دارمی صفحہ نمبر 169 اور تحاوی جلد و صفحہ نمبر 384 حضرت ابن عمر کی مرویات کو خاص طور سے نافع نے جمع کی طبقات ابن سعد وغیرہ ام المامن حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی احادیث کو عروہ بن زبیر نے لکھ لیا تھا الکفایہ صفحہ نمبر 129 حضرت جابر کے احادیث کو قطادت بن دعامہ سردسی یعنی سروسی نے غالباً سردسی نے لکھ کر جمع کر لیا تھا طبقات ابن سعد صفحہ نمبر 72 حضرت ابن عباس کی مرویات کو ان کے تلمیز قریب نے لکھ کر محفوظ کر لیا تھا طبقہ جلد پانچ صفحہ نمبر دو سو سولہ اب عہد طابعین میں کتابت حدیث کے بارے میں سن لیتے ہیں نظرت القاری شرح بخاری کا مقدمہ کا مطالعہ چل رہا ہے الحمد للہ عہدے میں کتابت حدیث لیکن اب تک جو بھی ہوا انفرادی طور پر اپنے شوق و ذوق کے مطابق ہوا پھر ان صحاف میں کوئی ترتیب نہ تھی جن بزرگوں نے جن بزرگ نے جن سے جو حدیث جب سن سنی لکھ لی جہاں تک کہ اس اہم و بنیادی کام پر سب سے پہلے خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز کی کو توجہ ہوئی اور انہوں نے باقاعدہ تدوین احادیث کے لیے وقت کے ممتاز افراد کو مقرر فرمایا مثلاً ابوبکر بن عمر بن خرم قاضی مدینہ قاسم بن محمد بن ابی بکر ابو بکر محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب زہری سعد بن ابراہیم وغیرہ نے جسی دور میں ربیع اور سعد بن اروبا اور شعبی نے بھی احادیث کی تدوین شروع کر دی تھی داروی میں ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قاضی مدینہ ابو بکر بن خرم کو لکھا کہ احادیث سے رسول اور احادیث عمر اور معطا میں اتنا زائد ہے اور ان کے سے دیگر صحابہ کے آثار جمع کر کے لکھو کیونکہ مجھے علم کے ضائع ہونے اور علماء کے چلے جانے کا اندیشہ ہے بخاری کتاب العلم میں یہ زائد ہے کہ رسول اللہ صم کے حادیث کے علاوہ اور کچھ نہ قبول کیا جائے اور علم کو خوب پھیلاؤ اور بیٹھو تاکہ جو نہیں جانتا وہ سیکھے اس لیے علم اس وقت تک ضائع نہ ہوگا جب تک اسے روز اسے راز نہ بنا لیا جائے بخاری جلد ایک صفحہ نمبر 20۔ اس خادم کا خیال ہے کہ اتنا حصہ رسول اللہ کے کی حدیث کے علاوہ اور کچھ نہ قبول کیا جائے حضرت امام بخاری یا کسی اور راوی یا کسی راوی کا اضافہ ہے امام بخاری نے تعلیقاً ذکر کیا ہے اور دارمی اور معطا میں مستند ہے اس لیے خود امام بخاری کے طور پر دارمی اور معطا کی روایت مقدم ہوگی خود امام بخاری نے صنعت کے ساتھ جو ذکر کیا ہے وہ صرف ذہاب العلماء تک ہے جب یہ فرمان ابو بکر بن خرم کے پاس پہنچا تو انہوں نے حادثیث کے کئی مجموعہ تیار ان کا ارادہ تھا کہ وہ انہیں بارگاہ خلافت میں بھیجیں لیکن ابھی بھیجنے نہیں پائے تھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا سن 101 سو میں وصال ہو گیا یہ اپنے وقت کے بہت بڑے معادث اور مام زہری کے استاد تھے احادیث میں ام المنی حضرت عائشہ کی مرویات کو بہت بڑی اہمیت ہے اس لیے کہ ان سے فقہ عقائد کے بنیادی مسائل معصور ہیں اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کو حدیث جمع کرنے کا زیادہ اہتمام کیا تھا عمر عمرہ بنتے عبد الرحمٰن کو حضرت عائشہ نے خاص اپنی آغوش کرم میں پالا تھا یہ بہت ذہین عالمہ فاضلہ تھیں تمام علماء کا اس پر اتفاق ایک حدیث سے عائشہ کی یہ سب سے بڑی حافظہ تھیں عمرہ بنتے عبد یہ حضرت بائشہ بی بی احادیث عائشہ کی یہ سب سے بڑی حافظہ تھیں حضرت عمر بن عبداللہ عزیز نے قاضی ابو بکر بن عمر ابن خرم کو خاص ہدایت کی کہ عمرہ کے مسائل اور روایات کو قلم بند کر کے بھیجا جائے ابو بکر محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شحاب زہری المطفی ایک سو چوبیس المتبا ایک سو چوبیس جو امام زہری کے نام سے متعارف ہیں اور ان کو ابن شہاب بھی کہا جاتا تھا ان کی عادت یہ تھی کہ وہ ان کی حدیثیں سننے جاتے تو اپنے ساتھ تختیاں اور کاغذ لیے رہتے جتنا سنتے لکھتے جاتے تسکرت الحفاظ جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو چھ صالح بن کسان کہتے ہیں کہ میرا زہری کا زمانہ میرا اور زہری کا زمانہ طالب علمی زہری کا طالب علمی میں ساتھ تھا ظہری نے مجھ سے کہا اور آؤ رسول اللہ وسلم کی حدیثیں لکھیں چنانچہ دونوں نے حدیثیں لکھی کنزول جلد پانچ صفحہ نمبر دو اڑتیس عمر میں عبدالعزیز نے مختلف دیار اور انصار سے احادیث کے لکھے ہوئے دفتر کے دفتر جمع کیے اور انہیں امام زہری کے حوالے کیا کہ انہیں سلیقے سے مرتب کریں تدریب الراوی معمر کا کہنا ہے کہ امام زہری کی لکھی ہوئے احادیث کے ذخیرے کئی اونٹوں پر لادے گئے امام زہری اس وقت کے عالم علماء تھے حدیث و فقہ میں ان کا کوئی مثل نہ تھا تمام اجلیہ محدود اصحاب حتی تک امام بخاری کے بھی شیخ شیوخ ہیں انہوں نے حادیث اس لگن و محنت سے جمع کی کہ مدینہ طیبہ کے ایک ایک انصاری کے گھر جا جا کر مرد عورت بچے بوڑھے جو مل جاتا اس سے حتیٰ کہ پردہ نشین عورتوں سے بھی پوچھ پوچھ کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے احوال و اقوال سنتے اور لکھتے ان کی تصنیفات کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا کہ جب ولید بن یزید کے قتل کے بعد روایات و احادیث کے صحائف ولید کے کتب خانے سے منتقل کیے گئے تو صرف امام ظہری کی مرویات و تصانیف گھوڑوں کو گھوڑوں گدوں پر لاد کر لائی گئیں امام ظہری نے حادیث کے جمع کرنے کے ساتھ ان کو صنعت کے ساتھ بیان کرنے کا طریقہ ایجاد کیا اسی واسطے ان کو علم اسناد کا واضع کہا جاتا ہے ابن شہاب ظہری نے احادیث کی جمع ترتیب و تہذیب کا جو کام شروع کیا اسے ان کے لائق تلامزہ ہمیشہ ترقی دیتے گئے یہاں تک کہ انہی کے مشہور تلویز زلیل امام مالک بن انس متوفع 179 سو ہجری نے ہنڈریڈ لکھی جن میں احادیث کو فقر ہی اباب کے مطابق ترتیب بار جمع کیا ساحد بن ابراہیم بھی بہت بڑے عالم اور محدث تھے یہ مدینہ منورہ کے قادی تھے عمر بن عبدالعزیز نے ان سے بھی احادیث کے دفتر کے دفتر لکھوائے اور تمام بلاد اسلامیہ میں بھجوائے الشام بن الفار کا بیان ہے کہ عطا بن رباح تابعی متوفا 114 ہجری سے لوگ حدیث پوچھ پوچھ کر انہی کے سامنے لکھتے جاتے تھے دارمی صفحہ نمبر 69 سلمان بن موسی کہتے ہیں کہ میں نے نافع متوفا 117 ہجری کو دیکھا کہ وہ احادیث بیان کرتے اور ان کے تلامذہ ان کے سامنے لکھتے جاتے ایک شخص حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ متوفا 110 ہجری کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میرے پاس آپ کی بیان فرمودہ کچھ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں کیا میں ان کے کیا میں ان کی آپ سے روایت کر سکتا ہوں انہوں نے اجازت دے دی ترمزی جلدو صفحہ نمبر دو حمید الطویل نے بھی حضرت حسن بصری کی کتابیں نقل کی تھی تہذیب و تہذیب جلدین صفحہ نمبر 39 ابو قلعہ متوفع 104 ہجری نے وفات کے وقت اپنی کتابیں ایوب سختیانی کو دینے کی وصیت کی تھی اس وصیت کے مطابق یہ کتابیں شام سے اونٹ پر لاد کر لائی گئیں ایوب نے بتایا کہ اس کا کرایہ بارہ چودہ درہم دیے تھے الحفظ جلد الحفاق صفحہ نمبر ایٹی ایٹ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ سالم بن ابلجوزا متوفع ایک 101 ایک ہجری حدیثیں لکھا کرتے تھے سالم بن سالم نے بعض صحابہ کرام سے بھی حدیثیں سنی ہیں ترمیزی جلد و صفحہ نمبر 238 اور دارمی صفحہ نمبر 66 یہاں تک تو ہوا عہد تابعین میں حدیث پر جو لکھنے پر جو کام ہوا اس کا تذکرہ ہوا اب تابعین کے دور میں کتابت حدیث کے بارے میں بھی کچھ سن لیتے ہیں اور ہمارا الحمدللہ بخاری شریف کی شرح نثرت تلکاری کا مطالعہ جاری ہے مقدمے کا اب ہم پڑھیں گے طب تبع طبئین کے دور میں کتابت حدیث پر کیا کام ہوا حضرات طوائین کے زمانے میں لکھے گئے صحائف حدیث کے چند نمونے پیش کیے گئے اب اس کے بعد دور طبعین کی سیر کیجیے اس عہد میں کتنی کثرت سے حدیث کے صحائف لکھے گئے کہ ان سب کا استقصار بہت دشوار ہے چند کے نام سنیے محمد بن بشیر کا بیان ہے کہ مصعر متوفع ایک سو پچپن ہجری کے پاس ایک ہزار احادیث لکھی ہوئی تھیں دس کے سو سوا سب میں نے لکھ لیا تسکرت الحفاظ جلد ایک صفحہ نمبر 177 ہنڈریڈ کہتے ہیں کہ میں نے معمر متوفہ ایک سو ترپن ہجری سے سن کر دس ہزار حادیثیں لکھی ہیں تسکرت الحفاظ جلد ایک صفحہ نمبر 175 حماد بن سلمہ کے پاس قیس بن سعید کی کتاب تھی تذکرہ جلد ایک صفحہ نمبر 198 سفیان سوری یمن گئے تو ایک تیز لکھنے والے کاتب کی تلاش ہوئی لوگوں نے حشام بن یونس کو پیش کیا یہ امام سوری کی حدیثیں لکھا کرتے تھے تذکرہ صفحہ نمبر جلد ایک صفحہ نمبر 316 ابو نعیم کہتے ہیں ابو نعیم کہتے ہیں کہ میں نے 800 سو سے حدیثیں لکھی ہیں شعیب بن حمزہ متوفہ ایک تریسٹھ ہجری نے بہت زیادہ حادث لکھی امام ظہری بولتے جاتے اور شعیب لکھتے جاتے امام احمد نے شعیب کی کتابیں دیکھ کر فرمایا کہ شعیب کی کتابیں بہت صحیح اور درست ہیں تذکرہ جلد ایک صفحہ نمبر ٹو ہنڈریڈ ٹین ابو ابانہ متوفع ایک سو پڑھنا تو جانتے تھے لیکن لکھنا نہیں جانتے تھے مگر جب کسی, حدیث, کسی سے حدیث سنتے تو لکھوا لیتے تذکرہ جلد ایک صفحہ نمبر ٹو ہنڈریڈ ابن لوہیا نے حدیث کی بہت سی کتابیں لکھی تھیں صالحہ بن کسان کہتے ہیں کہ میں نے امرا بن حضبا کی حدیثیں ابن لوہیا ہی کی اصل کتاب کتاب سے نقل کی تھیں تذکرہ جلدی ایک صفحہ نمبر ٹو سلیمان بن حلال متوفیٰ ایک ہجری کی بھی کئی کتابیں تھی جن میں انہوں نے اپنی سنی ہوئی حادیث کو جمع کیا تھا مرتے وقت وصیت کر گئے عبدالعزیز بن حذم کو دی جائیں تذکرہ جلد ایک صفحہ نمبر ون حضرت عبداللہ بن مبارک متفع ایک سو اکیاسی ہجری تلمز امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی لکھی ہوئی بیس ہزار احادیث لوگوں کو سنائی تذکرہ جلد ایک صفحہ نمبر 254 امام غندر متفع ایک سو تریسٹھ ہجری کے پاس بھی اپنی مصنوعی احادیث کی کئی کتابیں تھیں یا بن معین نے کہا کہ ان کی کتابیں سب سے زیادہ صحیح ہیں ابن مہدی نے کہا کہ ہم حضرت شعبہ کی زندگی ہی میں غندر کی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے تھے تذکرہ جلد ایک صفحہ نمبر 177 شواہد سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ محدثین کی عام عادت تھی جو سنتے تھے اسے لکھ لیتے تھے اسی دور میں باقاعدہ قطب حدیث کا سلسلہ بھی قائم ہو گیا چنانچہ مکہ معزمہ ابن جریج متوفہ 150 حجری بسرہ میں سعید بن ابن عروبہ متوفہ 152 حجری نے اور ربی بن سبیح متفعہ ایک اکتالیس ہجری نے یمن میں معمر بن راشد متوفیٰ سو تریپن ہجری نے کتابیں لکھی اسی یاد میں موسیٰ بن اقبا متوفیٰ ایک اکتالیس اور محمد بن اسحاق متوفیٰ ایک سو نے غزبات و سیر پر کتابیں لکھی ان کے بعد امام اوزاعی متوفہ ایک سو چون ہجری نے شام امام ابن ابد ابن ابن المبارک متوفیٰ ایک اکیاسی ہجری نے خراسان میں اور ہراسان میں حماد بن سلم متفع ایک نے اور بسرہ میں سفیان سعوری متحفہ ایک ہجری نے کوفہ میں جریل بن عبد الحمید متفعہ 1888 سو نے اور رے میں حشیم متفع ایک سو تراسی ہجری نے واسط میں کتابیں لکھی قریب قریب اسی دور میں امام مالک نے اپنی مشہور کتاب معطع لکھی زرقانی نے لکھا ہے کہ مامہ مالک نے اپنے ہاتھ سے ایک لاکھ حدیثیں لکھیں وشال کے بعد آپ کے گھر سے بہت سے صندوق برآمد ہوئے جن میں سے صرف ابن شہاب کے حادث کے تھے ابو ایک سو ستر ہجری نے پر ایک کتاب لکھی امام شافی کے استاد ابراہیم بن محمد اسلم متوفہ ایک سو چوراسی ہجری نے معطا امام کے طرز پر ایک معطا لکھی تھی ابن عادی نے کہا کہ یہ معطا امام مالک سے دگنی تھی تذکرہ امام اعظم کے تلمیز یاحیہ بن زائدہ کوفی متوفع ایک سو بیاسی ہجری نے بھی احادیث کا مجموعہ تیار کیا تھا دس کا جلد ایک صفحہ نمبر دو سو چھیالیس عبدالرحیم بن سلمانی کرنانی نے بھی کئی ایک کتابیں لکھیں تہذیب جلد دو صفحہ نمبر تین سو معنی بن عمران موصلی متوفہ ایک سو ہجری نے کتاب وسن کتاب الزہد کتاب الدب کتاب الفطر وغیرہ لکھیں تذکرہ جلد ایک صفحہ نمبر دو سو پینسٹھ امام ابو یوسف متوفیٰ ایک سو بیاسی ون ہنڈریڈ ایٹی ٹو نے کتاب الاثار کتاب الخراج وغیرہ تصنیف لکھیں امام محمد محتا کتاب الاثار کتاب الحج وغیرہ تصنیف کیں ولید بن مسلمہ متوفیٰ ایک سو پچانوے ہجری نے مختلف ابواب پر ستر سے زائد کتابیں لکھیں تذکرہ جلد ایک صفحہ نمبر ٹو ہنڈریڈ ایٹی فور ابن باب متوفیٰ ایک سو ستانوے نے احوال قیاوت احوال قیامت اور جامع وغیرہ لکھی ایک زخیم عطا بھی انہوں نے تصنیف کی تھی اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق ادا فرمائے شرح بخاری نژ القاری نزت القاری شرح بخاری حضرت علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی نے جو لکھی ہے اس کا مقدمہ کا مطالعہ جاری تھا اور کتاب حدیث کے بارے میں جو مختلف عہدوں میں عقائ اسلام کے عہد میں صحابہ اکرام کے عہد میں طابعین کے عہد میں اور طب کے عہد میں جو کتابت حدیث کے بارے میں جو کام ہوا اس کے بارے میں مطالعہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے فقیرِ مدینہ کے مطالعے میں وسعت اور عمل میں وسعت اور ترقی عطا فرمائے آمین آ انشاءاللہ اللہ آگے کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ مقدمے تک ہم مقدمہ کمپلیٹوں کا پرنٹ اللہ کا مطالعہ بھی کریں گے اور جس کا ہو سکا اہتمام ریکارڈنگ کا بھی انشاءاللہ کریں گے دعاؤں کی درخواستیں